بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغجيم قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من <الذنب> <ماللا ذنب له> صدق الله صدق رسوله محترم مجاہدین اسلام انصار اور تحریک طالبان پاکستان کے جان نثارو فدائیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج رمضان کی گیارہویں تاریخ ہے یعنی رحمت کے دس دن ختم ہوئے اور مغفرت کے دس دن شروع ہوئے ہیں رحمت کے ختم ہونے کے بعد مغفرت کی ابتدا ہے اور مغفرت اللہ تعالی کی طرف سے معافی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ توبہ کرتے ہیں چنانچہ اس موضوع پر آج اپنے ساتھیوں کے, ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی سی مختصر بات چیت کریں گے انشاءاللہ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مواف فرمائے ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس عشرۂ مغفرت میں اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے آمین یا رب العالمی اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَتوبوا الى جميعاً المؤمنون لعلكم تفلحون اے ایمان والو سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرو شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ سورت احود کی تیسری آیت میں اللہ جل جلال کا ارشاد ہے استغفروا اللہ سے مغفرت طلب کرو اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرو وقال تعالی الذین آمنوا توبوا نصوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو اور اللہ جل جلال کا ارشاد ہے ربكم انہو كان غفارا تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ مغفرت کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے یور سلسم علی کمبر اور وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دار بھارت برسائے گا و اور مال و دولت کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا وبن اور مرد اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا جنا دن وکم انہارا اور تمہارے لیے باغات اور نہرے بنائے گا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں یہ نعمتیں دیتا ہے کہ ان کے علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت عطا فرماتا ہے اور مرد اولاد میں اضافہ فرماتا ہے اور ان کو اللہ تعالی دنیا میں باغات اور دریا عطا کرتا ہے پانی وغیرہ کی تیرابی کی نعمت ان کو نصیب ہوتی ہے میرے دوستوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے واجب ہے ہر گناہ کے کرنے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرے بندے کا حق ہے اگر کسی نے اللہ کے حق میں کوئی کوتا کی اللہ کے حضور کوئی گناہ کیا تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت کا اظہار کرے پشیمانی کا اظہار کرے شرمندگی کا اظہار کرے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ لوٹنے کا عزم اور ارادہ کرے اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو توبہ ٹھیک نہیں ہوتی توبہ کے لیے تین شرطوں میں سے پہلی شرط گناہ کو چھوڑنا ہے اور دوسری شرط گناہ پر شرمندہ ہونا ہے اور تیسری شرط اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم اور ارادہ کرنا ہے اور اگر گناہ بندے کے حقوق سے متعلق ہو کسی شخص کو تکلیف پہنچائی ہو یا کسی شخص کا مال لوٹا ہو یا کسی شخص پر تہمت لگائی ہو یا کسی شخص کی غیبت کی ہو تو اس صورت میں تین شرطیں تو یہ ہیں کہ گناہ کو چھوڑے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے اور دوبارہ لے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس شخص سے جا کر معافی طلب کرے یا اس کا حق اسے لوٹائے اگر کسی شخص کا مال چوری کیا ہے یا کسی شخص کو دھوکہ دیا ہے تو چاہیے کہ اس کے پاس جا کر اس کا مال اسے لوٹائے اور اس کا حق اسے واپس کرے اور اگر کسی پر بہتان لگائی ہے کسی پر توہمت لگائی ہے تو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے یا اس سے معافی طلب کرے اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو چاہیے کہ اس شخص سے جا کر معافی طلب کرے اور اگر معافی طلب کرنے کا امکان نہ ہو تو اس شخص کے حق میں دعا کرے میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک زندگی عطا کی ہے اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے ہر روز ہماری زندگی سیکنڈوں منٹوں گھنٹوں دنوں اور مہینوں سالوں کے اعتبار سے ختم ہو رہی ہے اور ہم اپنے اللہ کی طرف آخرت کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے پشیمان ہونا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے میرے دوستو خصوصی طور پر چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور آشرائے مغفرت ہے اس آشرئے مغفرت میں ہمیں اللہ تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر آجزی کا اظہار کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی لأستغفر اللہ ہی اللہ وہ اطوب الباری خدا کی قسم میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں ایک دن میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ ستر مرتبہ سے بھی زیادہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں اور دوسری روایت میں آتا ہے یَا أَيُّهَنَّا تُتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا اے لوگو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرو اور مغفرت طلب کرو فَإِنِّي أَتُوبُوا فِي اليوم مِئَةَ مَرَّا میں ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اللہ جل جلالہو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم پیدا کیا ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا اور ان کی مغفرت کا وعدہ کیا اس کے باوجود آپ علیہ اللہ سلام ستر بار اور سو سو بار ایک دن میں استفار کیا کرتے تھے اور نمازوں اور عبادات میں اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف کیا ہے اور, اور آپ کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے بخداد بخداد تحسی تحسی شکورا شکورا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تو کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ, بندہ نہ بنوں بندہ بند میرے دوستو, دوستو ہم تو سر تا پیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں مختلف قسم کی کوتاہیاں غلطیاں اور لغزشیں ہم سے صادر ہوتی رہتی ہیں چن ہمیں تو بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کے سلسلے میں مغفرت طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے عبرت کے طور پر اس شخص کا واقعہ ذکر کرنا مناسب ہوگا جس نے ننانوے لوگوں کو قتل کیا اور پھر وہ ایک عابد راہب اور جاہل عبادت گزار کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں نے ننانوے قتل کیے ہیں یا اللہ تعالی مجھے معاف کرے گا تو اس راہب اور عابد نے کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا چنانچہ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کیا اور سو قتل مکمل کیے اس کے بعد وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور دین کا علم جاننے والے شخص کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں کیا اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا تو اس عالم شخص نے کہا ہاں ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا لیکن ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اچھے ماحول میں رہو چنانچہ ماحول کا اثر آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں جب انسان اچھے ماحول میں ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے اور برے ماحول میں وہ برا ہوتا ہے چنانچہ اس عالم آدمی نے بھی اس گناہ اور قاتل شخص کو کہا کہ تم اچھے ماحول میں رہو اور اچھے ماحول میں رہنے کے لیے یہاں پر نیک اور صالح لوگوں کی بستی ہے تم اس نیک اور صالح لوگوں کی بستی کی طرف جاؤ وہاں اچھے اور نیک ماحول میں رہو دو آدمیوں کو قتل کرنے والے اس شخص نے اس بستی کی طرف چلنا شروع کیا ابھی وہ آدھے راستے ہی میں تھا کہ اس کو موت آ گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس وقت فرشتوں کے درمیان یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ جنت والے فرشتے اس کی روح نکالیں گے یا جہنم والے فرشتے اس کی روح نکالیں گے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ تم نیک اور صالح لوگوں کی بستی سے نزدیک ہو جاؤ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کر دیکھو کہ میرا بندہ نیک اور صالح لوگوں کی بستی کے نزدیک ہے یا, یا دور ہے اگر میرا بندہ نیک اور صالح لوگوں کی بستی سے نزدیک ہے تو اسے جنت والے فرشتے اٹھائیں اس کی روح جنت والے فرشتے نکالیں فرشتوں نے جا کر ناپا تو وہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے نزدیک ترین اور قریب ترین تھا چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کی اس کے گناہوں کو معاف کیا اور وہ جنت میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے میرے دوستو ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا چاہیے گناہوں سے اپنے ہاتھوں کو زبانوں کو روکنا چاہیے اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو روکنا چاہیے گناہوں کی طرف بالکل نہ لوٹنے کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے اور اگر گناہ بندے کے حقوق سے متعلق ہیں تو ان بندوں کو راضی کرنا چاہیے اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے کسی کی ریبت کی ہے کسی کا مذاق اڑایا ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اگر معافی مانگنے کا امکان نہ ہو تو کم از کم ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا عبادت اے میرے بندو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو لاد من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یقر النو جميعا یقیناً اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے ان الرحیم یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور مہربان ہے وہ عنیب و اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ لَهُ اور اللہ کی طرف جھک جاؤ اللہ کی طرف تسلیم ہو جاؤن عذاب کے آنے سے پہلے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے یہ مقصرت کے جو دس دن ہیں ان میں ہمیں بھرپور عبادتوں کی کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے غیبت سے جھوٹ سے الزام تراشیوں سے غالم بلوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے اور ہمیں قیامت کا وہ دن اپنے ذہن میں لانا چاہیے جب اللہ تعالی ہماری زبانوں پر موہر لگا دیں گے علی مقیم اعلیٰ واہم وہ تو ہماری زبانوں پر اللہ تعالی مہر لگا دیں گے ہمارے ہاتھ بول اٹھیں گے ہمارے پاؤں بول اٹھیں گے اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کی گواہی اللہ کے سامنے دیں گے اے میرے دوستو اے اللہ کے نیک بندو اے مجاہدو اور میرے مسلمان بھائیو ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کر کے اللہ کی مغفرت طلب کرنی چاہیے سرو تازہ ہو کر صاف ستھرا ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تعداد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ترہم نہ لنا کون نہ من الخاطرین اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ ہماری مخصرت نہ فرمائے ہم پر رحم نہ فرمائیں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یا اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری توبہ قبول فرما ہمیں مقبول شہادت عطا فرما اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارك وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانك اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک